بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم مسل وسلم اعلی نبینہ ولی و وبارک وسلم دوستان گرامی ہماری اس نشست میں جس موضوع پر کلام کرنے کا ارادہ ہے اس کا نام ہے مسالۂ خطا میں عرفان شاہ کی گستاخی ہیں اور یہ جو نام ہے یہ مصمہ کے بالکل مطابق ہے خطا کے مسئلے میں اس نے چاہے تعصب اور اعناد سے یا جہل اور فساد سے کلام کیا ہے بہرحال اس کا کلام گستاخیوں پر مبنی ہے اور گستاخیاں بھی معد اللہ معد اللہ کسی چھوٹی موٹی شخصیت کی نہیں ہے بعض تو ایسی ہیں کہ جن کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ ہے اللہ اور بعض ایسی ہیں کہ جن کا تعلق سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہاس استغراق اور احاطہ مقصود نہیں ہے اس کے دو کلپ سنے ہیں ان دو کلپوں میں سے یہ چند باتیں نکال کر اور ناچیز نے یہ موضوع ترتیب دیا ہے دو کلپ اس کے ایک کلپ ہے قصور شریف ضلع قصور شہر قصور بابا بلے شاہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں حضور سیدنا خواجہ دائم الحضوری کسکوری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عرص شریف کے موقع پر یا عرص سے آگے پیچھے بارہ لون کی درگاہ شریف پر ایک جلسہ ہوا جس کا عنوان تھا عظمت سیدہ فاطمۃ الظہرا و شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اس کے اندر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انتہائی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے جن کی نشان دہی اور وضاحت میں آگے کرتا ہوں دوسرا کلپ تسلیم صابری کوئی ہے اس نے اس کا انٹرویو کیا اور اس کی تاریخ ہے دو تیرہ جولائی دو ہزار بیس کچھ باتیں اس کے اندر ایسی ہیں جن میں علمی طور پر جہالتیں اور جھوٹے دعوے وہ پائے جاتے ہیں ناچیز سب سے پہلے اس کی وہ گستاخی بیان کرتا ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس نے ارتقاب چنانچہ اس کا پہلا جملہ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ طیبہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سیدہ طیبہ فاطمۃ الظہر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے مابین احترام اور احانت دونوں کے اندر تصویہ اور مساوات ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے اختصار یہ ہے کہ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہنا اور سید پاک کے بارے میں کہنا کوئی فرق نہیں حالانکہ اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے اور کسی کا گستاخ واجب القتل نہیں ہے اس پر تمام امت کا اجماع ہے باقی کوئی ہے چاہے البیت میں سے ہے چاہے صحابہ میں سے ہے اس کا گستاخ اس کو کافر بھی قرار نہیں دیا جا سکتا اور اس کے گستاخ کو جو ہے وہ واجب القتل بھی قرار نہیں دیا جا سکتا اس پر اجماع ہے یہ اتفاقی مسئلہ ہے اسی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا علی مشکل کشاہ صحیح روایات سے ثابت ہے طبقات سعد وغیرہ کے اندر تاریخ دمشق وغیرہ کے اندر کہ حضرت سدی صدیق اکبر کو گالیاں دینے والا شخص جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور اسی طرح مولا علی کو گالیاں دینے والا شخص مولا علی کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ شخص آپ کو گالیاں دیتا ہے تو آپ نے فرمایا یار یا تو اس کو معاف کر دے اور اگر سزا بنتی ہے تو وہ قتل نہیں بنتا قتل صرف انبیاء کا ہوتا ہے یہ صدیق اکبر کا بھی فتوا ہے اور حضرت مولا علی کا بھی فتوا ہے اور اس پر اجماع امت ہے اب سمجھ آ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر توہمت لگانے والا سیدہ صدیقہ مع عائشہ پر تحمت لگانے والا اس کو کافر اور گستاخ کافر واجب القتل اس وجہ سے فرمائے گا قرآن کی ناس آ گئی ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ بی بی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے آپ اندازہ لگائیں ذرا اس وجہ سے نہیں علماء نے لکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے اس وجہ سے کہ قرآن کی ناسوس کے متعلق آ گئی ہے تو قرآن کا منکر ہو جائے گا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تمام آکام جو امبیا اور غیر امبیا کے ہیں ان کو برابر کر کے رکھ دینا ہے یہ عجیب اعتقاد ہے یہ کون سی جہالت ہے کیا نام اس کو دیں گے اس پر تمام اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے اتفاق ہے امبیال ام السلام کا حکم باقیوں سے مختلف ہے بس ہاں جی اسی وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کسی کا قاتل کافر, کافر نہیں قرار دیا جا سکتا سوائے نبی کے اگر نبی کا قاتل ہے تو کافر ہو جاتا ہے. نبی کے قتل کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے لیکن ان کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنے سے جب تک کے وہ ناجائز سمجھے نبی کا قتل ناجائز بھی سمجھے تو کافر ہے دوسروں کا قتل جب تک حرام سمجھتا ہے تو فاسق فاجر ظالم ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا یہ اعتقاد میں شامل ہے اس پر اتنے حوالہ جاتے ہیں کہ نہیں جا سکتے تو یہ تصویر اور مشاوات کیا مانا دوسری بات جو اب اس سے بھی بڑھ کر گستاخی ہے نا وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کیا؟ اور یہ بات کرتے ہوئے پھر وہ متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بات خاص غور سے سنیں اہل سنت و جماعت کے وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں یعنی اس کے جلسے میں تو کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ پھر متوجہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اپنے گستاخ کو تو معاف, معاف کر سکتے ہیں سیدہ زہرا پاک کے گستاخ کو معاف وہ بھی نہیں کر سکتے اب یہ لفظ جو ہے نا یہ سب سے بڑی گستاخی اور سری گستاخی اور کفر سری ہے یہ لفظ دیکھیں کہ سیدہ زہرا پاک کے گستاخ کو معاف وہ بھی نہیں کر سکتے اپنے گستاخ کو معاف کر سکتے اس سے جو مفہوم نکلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ پاک کے گستاخ کو معاف کرنا ان کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے حضور کے اختیار میں ہی نہیں ہے حضور کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے, میں نہیں ہے یعنی سیدہ پاک جو ہیں باللہ من ذالب وہ آپ علیہ سلاط و تسلیم کی شریعت سے خارج ہیں کخارجی حکم ان کا کہ آپ اپنے حکم گستاخ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن ان کے گستاخ کو نہیں کر سکتے کیوں کہ ان کا حکم جو ہے وہ آپ کی شریعت کے حکام میں سے ہی نہیں ہے تو ایک تو لازم آتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت معذ اللہ معذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہیں اگر امت میں داخل ہیں تو پھر ہر امتی کے گستاخ کو معاف کرنا حضور کا حق ہے ایک طرف کہنا حضور کلّی ہی مختار ہیں اور دوسری طرف کہنا بی بی پاک کے گستاخ کو وہ معاف نہیں کر سکتے تو کلّی اختیار کدھر گیا ایک طرف تو یہی لوگ ممبر پہ بیٹھ کر سوال کہتے ہیں نا آپ الحثنا مختار کل ہے جو چاہے کریں تو بی بی پاک کے گستاخ کو وہ نہیں وہ معاف نہیں کر سکتے اس کا تو صاف مطلب یہ نکلا کہ وہ مختار کل ہی نہیں ہے جو گستاخی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ سلا و تسلیم کو بی, بی پاک کے متعلق آجز اور بے اختیار ثابت کرنا ہے یہ گستاخی ہے ذہن میں آ رہا ہے نا آپ علیہ السلاط و تسلیم کی زاد شریف کو بی بی پاک کے متعلق عاجز بے اختیار ثابت کرنا ہے اور یہ گستاخی ہے یہ سر گستاخی ہے اب اس کے اندر جو کفریات اور لازم ہوتے ہیں وہ بھی ذرا سنیے کہ آپ علیہ اصلاح و تسلیم بی بی کے شہزادی محترمہ جو ہیں ان کا حکم آپ کے لیے اولاد والا نہیں ہے کیونکہ ہر باپ اپنی اولاد کے متعلق اختیار رکھتا ہے پھر خصوصاً رسول کی ذات ہو اور یہ کہنا کہ ان کو اپنی بیٹی کے متعلق اختیار نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اولاد کے جو احکام ہوتے ہیں ان سے خارج کرنا ہے بی بی پاک کو اور یہ وہی نظریہ ہے جو رافضیوں کا کہ وہ الوہیت کا کیونکہ اہل بیت کے متعلق اعتقاد رکھتے ہیں تو اس وجہ سے حضور کے اختیارات سے خارج کیا جا رہا ہے اور اولاد کے احکام سے خارج کیا جا رہا ہے یعنی الوہیت والے احکام ثابت کیے جا رہے ہیں اولاد والے اختیارات جو ہیں احکام جو ہیں اور گنفی کر کے اگلی بات پھر یہ ہے کہ جس چیز کا اختیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منفی ہو جائے گا تو آپ کیونکہ اللہ کے نائب ہیں تو جب آپ سے منفی ہوگا یہ اختیار تو اللہ سے بھی منفی ہو جائے گا پھر اگلی بات یہ ہے اگلی بات یہ ہے کہ اس میں در حقیقت وہ رافضیت والا عقیدہ ہے افضلیت والا یعنی <تصفح> <تصفح> دوسرے لفظوں پر دوسرے لفظوں میں بی بی پاک کو سید الانبیاء کی ذات شریف پر فضیلت دینا اس کا لازمی مفہوم ہے اور یہ نظریہ ان کا ہے کیونکہ وہ لوگ سید علم بیا صلی اللہ علام سے بھی علی کو اوپر مانتے ہیں جس طرح کہ ہم اپنے بیانات میں واضح کر چکے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں علی بھیجنے والا نبی بھیجنے والا بھی میں علی ہوں وہ جعفر جتوئی کا بیان ہم نے وضاحت کی ہوئی ہے جب وہ صاف یہ کہتے ہیں تو یہ کون نہیں یہ کہے گا کون اس بات کا انکار کرے گا کہ ایسا جملہ بی پاک بی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف پر فضیلت دینے کو مستلزم ہے کوئی کفر ہے غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینا کفر ہے تو میرے بھائی یہ گستاخیاں بھی ہیں اور کفر بھی ہے اچھا اس پر پھر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مسائل بدیا میں سے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ یا تو اسلام کے مسائل میں سے ہیں یا آہل سنت سے ہیں پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ بدیہات میں سے <تصفح> ورنہ بتاؤ ایک ہی دلیل کافی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانا اگر فاطمہ چوری کرتی میں ہاتھ کاٹ دیتا بتاؤ یہ کس تو ظاہر کر رہا ہے اگر حضور کو اختیار نہیں ہے ہے یہ ایمان سے بتانا کس درجے کے کفر کا ارتقاب اس نے کیا ہے سری ہیں اب اس کے بعد اگرچہ ضرورت نہیں ہے اس کی جہالتوں کی نشاندہی کرنے کی یہ لوگ اصل میں ظلمت قدائے یورپ یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ لوگ حق اور ثواب کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھ سکتے ان لوگوں کا صرف یہی کام ہے باہر رہنا اور پیسہ کمانا اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو صحیح عطا فرماتا ہے جو جوہد کثیر کرتے محنت شاقہ کرتے یہ لوگ بھول کر کتاب نہیں دیکھتے اور جو ذہن میں آیا ٹٹو چھوڑ دیا اب اس نے بی بی پاک کے متعلق جو گستاخی کی ہے اور وہ ایک گجرات کا مولوی ہے اس نے بھی کی ہے کہ بی بی پاک نے جو مطالبہ کیا یہ مسئلہ اجتہادی ہے ہی نہیں یہ اجتہاد ہی نہیں تھا یہ اجتہادی مسئلہ ہی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں کہ کس کو اجتہاد سمجھتے ہیں اب اس سلسلے میں ادھر دیکھو اللہ و اکبر و کبیرہ جب کوئی آدمی علم کے اندر کلام کرتا ہے کسی مسئلے میں کلام کرتا ہے تو چار صورتیں بنتی ہیں. اگر ہم کہیں کہ اجتحاد سے کلام اس نے نہیں کیا اور یہ مسئلہ اجتحادی نہیں ہے تو چار صورتیں بنے گی کلام کرنے کی کہ یا تو وہ سرکش متکبر ہے جس کو مختال کہا جاتا ہے وہ کلام کرے گا اس کا مبنا اس کا سبب اس کا تکبر اور سرکشی ہے کچھ نہیں سمجھتا چاہتا محال ہے بی بی پاک تو بے مثال شخصیت ہیں اپنے لحاظ سے لیکن کسی مسلمان سے اس بات کی توقع نہیں ہو سکتی کہ اسلام میں دین میں ایسے تکبر اور سرکشی اور تبیانی کے ساتھ کلام کر دے اگر کرے گا تو قریب بکفر ہوگا اگر شریعت کو کچھ نہیں سمجھتا تو کافر ہو جائے گا دین میں رکھنا دوسری صورت بنتی ہے کہ جہالت کی وجہ سے کلام کر رہا ہے سرکش ہی نہیں جہل ہے اس کا بھی بی, بی پاک کیا کسی مستحد سے امکان نہیں ہو سکتا کسی صحیح عالم دین سے امکان نہیں کہ وہ کلام کرے جاہلانا کسی شرح کے مسئلے کے اندر بات سمجھ نہیں آ رہی تیسری صورت یہ بنتی ہے تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اس مسئلے میں کسی سے پوچھ کر کلام کرے پتا خود کو نہیں خود لا علم ہے دوسرے سے پوچھا جس طرح سنا اسی طرح آگے بیان کر دیا بات نہیں سمجھے یہ بھی, بھی, بھی پاک سے ممکن نہیں کہ وہ پوچھتی رہی ہوں ایک طرف تو یہ کیا کیا ان کے فضائل کریمہ بیان کرتے ہیں دوسری طرف یہ کہنا کہ ان کو اتنا پتا ہی نہیں تھا وہ دوسروں سے پوچھ کر مسئلہ بتا رہی تھی اور اس میں کلام کر رہی تھی میری بات نہیں سمجھے چوتھا یہ ہے کہ مسئلہ ہی ضروریات دین اور بدیہیات میں سے ہو جس کے اندر عام مومن عالم غیر عالم سب برابر ہوتے ہیں یہ بھی یہاں پر ممکن نہیں کیوں کہ یہ مسئلہ بدیہیات میں سے نہیں تھا بعد میں بنا ہے اس وقت بدیہیات میں سے نہیں تھا ضروریات دین میں سے نہیں تھا بیٹی کا باپ کا وارث ہونا اور قرآن مجید کی جو آیت ہے وراثت توریف کی اس آیت کریمہ کہ مانے اور مدلول کا اتنا عام اور ظاہر ہو جانا کہ ضروریات سے بن چکا ہو یہ بھی نہیں تھا ورنہ آگے سے اختلاف سے مانا دارت جب صدیق اکبر پاک کی طرف سے اختلاف اٹھا تو ضروریات اور بدیات سے ہوتا تو اختلاف کیوں ہوتا ضروریات اور بدیات میں اختلاف نہیں ہوتا یہ جی سب جانتے ہیں جہل ہوگا جو اس میں توقف کرے گا بات نہیں سمجھنا جی بھائی میرے جب یہ چاروں صورتیں نہیں ہے تو لازمن بات ہے کہ بی بی پاک کا وہ اقدام مجتہدانہ تھا اجتہاد سے خالی نہیں تھا اب اس پر عرفان شاہ کی جو ہے وہ علمی کل کھولتا ہوں میں حضرت نے کہا اجتہاد تو ہوتا ہے کتاب سنت اجماع کے بعد جو قیاس ہوتا ہے وہ اجتہاد ہوتا ہے افسوس اتنا تمیز نہیں ہے کہ اجتہاد اور قیاس میں مساوات کر رہا ہے نسبت تصاویر بنا رہا ہے جبکہ عموم خصوص مطلق ہے ان میں. تمیز ہی نہیں ہے تمہیں اجتہاد دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک معنی اس کا ہے قیاس کے مساوی دوسرا معنی اس کا عام ہے وہ یہ موضوع فکیہ ہے کم از کم کچھ پڑھ تو لیتے یہ ہے اجتحاد قیاس عام ہے فل اشتہادی بات لہوک میں لہو لفی ہے معرفت دورہ جاتے ہم نے حیث القبول وار بیمار فت دلالات تل یہ بھی اشتہاد ہے بیماری فتح دلالات تل اور وہ تمہیں تمیز نہیں ہے اس آجت کریمہ کی دلالت کے اندر اس تو سارا مسئلہ ہے کہ یہ عام ہے یا خاص تاجدار گورا بھی یہ رکھا تمام اصولی جین لکھ رہے ہیں کہ وہ آیت کریمہ جو تھی وہ آیت کریمہ جس کے اندر جو ہے وہ اولاد کی وسیعت جو ہے وراثت جو ہے اس کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے تو وہ عام ہے یا خاص ہے اس کی دلالت کے اندر یہ اختلاف ہے جب دلالت جو ہے اس کے اندر ابہام تھا تو طیبہ پاک نے سمجھا کہ یہ عام اور حضرت صدیق اکبر نے یہ جانا کہ یہ مخصوص ہے عام نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے خارج ہے کیا یہ فت الباری وغیرہ حدیث کی شروحات جو ہیں اور علماء کے اس مسئلے پر کلام وہ موجود نہیں ہے انہوں نے صاف لکھا اب جب عموم تخصیص اور تعمیم تخصیص اور تعمیم ہے کہ یہ دلالت عام ہے اس کی یا خاص ہے تو تخصیص اور تعمیم جاننا یہ کس کا کام ہے مشتحد کا کام ہے اور کیا ہے اس کو اشتہادی ہی کہتے ہیں یہ نتھو کار کا کام ہے کیا لہذا سیدہ طیبہ پاک کا یہ مشتحدانہ اقدام تھا کہ وہ اس کو عام سمجھ رہی ہیں اور سیدنا صدیق کے اکبر کے پاس مخصص تھا وہ خاص سمجھ رہے ہیں تو حضرت صدیق اکبر اس کی دلالت خاص سمجھتے ہیں اور سیدہ دلالت عام سمجھتی ہیں تو دونوں کا اشتہاد مختلف ہونا ہی تھا معلوم ہوا یہ مجتہدانہ اقدام تھا اب اگر میرے بھائی کوئی کہے اشتہاد نہیں تھا تو پھر وہی چار صورتوں میں سے کوئی صورت بنے گی یا تو بی بی پاک نے پوچھ کر تھا کیا یا نعوذ باللہ جہالت کے ساتھ نوز باللہ قدم اٹھایا کوئی علم نہیں تھا اور اٹھا ایسے بیان فرما دیا شریعت میں دخل دے دیا یہ حرام ہے اور بی بی پاک سے اس کی توقع رکھنا کپڑے جزا جائز ہی نہیں ہے کہ بی بی پاک جیسے پاک لوگ جو ہیں وہ شریعت کے اندر نعوذ باللہ جہارت کے ساتھ کلام کرے یہ کیسے ممکن ہے اور سرکشی توغیان تکبر اناد وہ بھی ممکن نہیں ہے وہاں پر محال ہے جب ممکن نہیں تو کیسی عجیب بات ہے اب جب اشتہاد کی نفی کرو گے تو ان صورتوں میں سے کوئی صورت بنے گی اور یہ گستاخی ہے جو صورت بھی بناو گے گستاخی ہے معلوم ہوا ان لوگوں نے بی بی پاک کی الٹا گستاخیاں کی ہیں اور جو آدمی شریعت سے آگے قدم رکھتا ہے اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے اسی وجہ سے اللہ فرما تو لا تغلو فی دینکم اپنے دین کے اندر غلوم مت کرو جو آئمبہ سے بڑھ کر آگے چلنا چاہتے ہیں اس کا یہی ان کا یہی نتیجہ انجام ہوتا ہے پھر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم علیہ السلام اشتہاد کب کرتے ہیں پھر آگے اپنی تفریحات بٹھاتا رہا اور اپنے حکام اس پر مرتب کرتا رہا کہ جناب اگر کہتے ہیں کہ اب وہ اشتہار کرتے تھے اور پھر یہ مستشرقین کے اعتراضات آ جائیں گے فلاں نہ تمہیں مستشرقین کا پتہ ہے نہ تمہیں جناب کوئی اعتراض کا پتہ ہے نہ کسی جواب کا پتہ ہے ایسے اٹھ کر شروع ہو جاتے ہو یاد تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اولماں تم خود ہی تو کہہ رہے ہو قول مختار اب دیکھو میں اشتہ امبیا کے متعلق <coughs> ویسے تو نیٹ پر کھولے تو ایک سو بتیس کتابیں ہیں جن کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے ایک سو بتیس کتابیں چاروں مذاہب کی یہ نہیں ہے کہ خالی حنفی ہے سب سے بڑا حوالہ یہاں سے دے رہا ہوں امام نووی شافعی شر مسلم میں فرماتے ہیں باب سواق حدیث مسواک کے متعلق آپ علیہ, علیہ السلام نے جو فرمایا لولا ان لاشک اللہ امتی لا امر تو ہوم بس کہ اگر اپنی امت پر یہ مشقت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواق کا حکم فرماتا ارشاد فرماتا اب اس حدیث کے تحت آپ فرماتے ہیں وفی ہے دلیل جوازت علنبی صلی اللہ علیہ وسلم سیما لم جرد فی ہے نسو اللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف سے جو جس جس مسئلے میں نس نہ ہو واحد نہ ہو اس مسئلے کے اندر آپ علیہ السلام کا اشتہاد فرمانا مذہب و اکثر الفقہ صحاب الصول وہ وصیح المختار یہ کیا ہے تو کیا کہہ رہا ہے یہ کیا ہے ہم بیال مسلم اشتہاد فرماتے ہیں اور اشتہاد فضیلت ہے جس سے انبیاء بیاہ محروم نہیں ہوتے اشتہاد فضیلت ہے اور اس پر اتنے تڑائل ہیں کہ پوری کتاب مرتب ہو سکتی ہے اور کتابیں ہیں بھی سیئے اس موضوع پر تو یہ کیا ہے اکثر الفقہ مذہب اکثر الفقہ اکثر فوکا کا مذہب یہی ہے اور اکثر فکاح سے مراد پتا کون ہے یہ چار یا اہمہ کرام یہ نہ سمجھنا نیچے والے متاثرین یہ امام اعظم کا مذہب ہے امام شافی کا مذہب ہے امام مالک کا مذہب ہے امام جتنے اما مشتحدین ہیں ان کا مذہب ہے یہ وہ صحیح المختار صحیح مختار یہی ہے اب یہ آ گئی تلوی یہ توزی تلوی ہے درسیات کی کتاب ہے یار یہ تو درسیات کی کتاب ہے اس کی دوسری جو, جو ہے اس کے اندر چار سو اکیانوے پر پوری فصل ہے فصل فل وہ یہ ہوا ظاہر پھر واحد ظاہری کی تین قسمیں بیان فرمائی اس کے بعد فرماتے ہیں وہ امل باتن سما یونال برائے والا یہ yeah. نبی علیہ السلام اپنے اشتہار کے ذریعے اور قیاس کے ذریعے اور اپنے رائے کے ذریعے جو حکم معلوم فرماتے ہیں وہ واحد بات ہے اور اسی میں وہ جواب دے گئے اشارہ کر گئے اور مزید وضاحت آ گیا ہے اشارہ کر گئے کہ قرآن تو فرماتا ہے ماجن فکل ہوا انا تو وہ فرماتے ہیں یہ بھی واہج ہے لیکن یہ بات نہیں ہے بولتے نہیں اسی وجہ سے نبی علیہ صلام جب اشتہار فرماتے ہیں اگرچہ احتمال ہے دوسرا لیکن برقرار نہیں رکھے جا سکتے یہ عقیدہ ہے تب بھی ہوتی ہے اسی وجہ سے جب نبی علیہ السلام ارشاد فرما دیں گے اشتہاد کے ساتھ تو وہ کی طرح رسول کا حکم قطعی ہو جائے گا ہاں جی کیونکہ اس پر مہر موہر لگ گئی اقرار باری تو اعلی کی اقرار باری تو اعلی کی موہر لگ گئی تو قطعی ہو گیا صاف مال مختارو یہ آگے ساری وضاحت کے ساتھ وہ ذکر فرما رہے ہیں اس کے بعد او یار عجیب بات ہے وہ شامی شریف نہیں دیکھی ان لوگوں نے پتہ نہیں کون سے مفتی ہیں اور کون سے عالم ہیں کیا پڑھتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں یہ کیا ہے مقدمہ ہے مقدمہ ہے شامی شریف کا لفظ فقا کی بات جو شروع میں کی ہے اس کے تحت فرما رہے ہیں کالف البہر وخت الفی علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صن اشتہاد حالیہ سما کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم جو اشتہاد سے آخر ہو اس کو فقہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا اس میں اختلاف ہے بحر اللہ کا حوالہ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ فقہ کہنے میں اختلاف ہے اشتہاد تو اتفاقی ہے اتنا ہی پتہ نہیں ہے یار سوڑے اس بات کو پتہ نہیں یہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ درسی کتابیں ہیں اب مسلم ثبوت ہے مسلح ثبوت ہے ثبوت میں پوری فصل ہے مسئلہ صحاب سلام الاحکام پھر حنفیوں کا اور اکثر کا جو قول پسندیدہ مختار پیش کیا وہ وہی اشتہاد والا ہے یہ مسلم و سبوت الرحموت یہ ہے چھوڑو یار یہ بچے پڑھتے ہیں یار بچے اصول الشاشی میں اصول الشاشی سے بتاتا ہوں شیخ الاسلام تو پتہ نہیں کیا کیا لکب چڑھاتے ہیں اور حال یہ ہے اصول الشاشی کا پتہ نہیں ایمان سے میں کہتا ہوں میں تو صرف مختصر تعاقب کر رہا ہوں اگر تفصیل سے تعاقب کروں او ہوئے ہوئے ہوئے ہاں سیلاب سیلاب چلا دوں سیلاب یہ <تصفح> دیکھو قیاس کی بات ہے اصول و شاسی کی قیاس کی بات ہے یہ دیکھو یہ کیا یہ عام مسئلہ نہیں ہے تم میں انما یو عرف کاون علتاً بالكتاب و بالسنة و بالاجماع و بالاجتحاد و بالاستنباد فمثال لعلت المعلوم بالکتاب کثرت التواف فإنها جعلت علتاً لسقوط الحرج فلسطیذان في قوله تعالی ليس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن طبافون علیکم بعضكم على بعد ثم اسقط رسول الله عليه الصلاة والسلام ہارا جا نہ بے حکم من فکارت علیکم والطوافات <تصفيق> یہ صحیح <کیا> ہے <تصفيق> کی متف... سیاستہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلاۃ و تسلیم نے فرمایا کہ بلی جو ہے اور اس طرح کے گھریلو جانور جو گھر میں گھومتے رہتے ہیں چکر لگاتے رہتے ہیں اور چکر لگانے کی وجہ سے گھومتے رہنے کی وجہ سے ان سے اشیاء کو بچانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا جو جھوٹا ہے بلی کا وہ پاک ہے پلید نہیں ہے تمہارے لیے اب دلی آپ آپ علیہ السلام نے یہ حکم قرآن مجید سے علت نکال کر علت ظاہر فرما کر آپ نے یہ حکم یہ حکم جو ہے وہ اپنے اشتہاد شیر فرمایا <سلام> آپ نے فرمایا قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو غلام لونڈیاں تمہارے گھروں میں آتے ہیں تو ان سے پردہ جو ہے وہ تمہیں ضروری نہیں لا لئی علکم ولحم جلح بادم وہ سم تمہارے پاس گھر میں خدمت کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں چکر کھاتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں تو آپ علیہ اللہ السلام نے اللہ نے فرمایا ان کا آنا جانا تمہارے لیے جو ہے وہ کوئی حرج نہیں رکھتا لہذا ان سے پردہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ علیہ السلام نے یہی علت نکالی طواف والی چکر لگانے والی اور نکال کر ارشاد فرمایا کہ بلی اور بلی کو قیاس فرمایا یہ اجتہاد ہے اتنا تمیز نہیں ہے اتنا تمیز نہیں ہے آپ علیہ السلام سلام نے اجتہاد کر کے فرمایا فرمایا یہ بلی جو ہے یہ انہی میں سے ہے, میں سے ہے تو یار کم از کم کم از کم اصول پڑھ لیتے یار یہ دیکھ لو سامنے یہ سفر نمبر اٹھاسی پرانا چھاپا جو ہے اس سے میں بیان کر رہا ہوں یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ جن کے نام کے ساتھ القاب اتنے لگتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں نام کون سا ہے اب میرے بھائیوں ثابت ہوا کہ ہم بہلم السلام اشتہاد فرماتے ہیں باقی تفصیلات وہ ہمارے ارسال مسئلہ خطا کے اندر موجود ہیں باقی تفصیلات اس میں ہم نے اس کا دعویٰ یہ توڑنا تھا ہے جی تو وہ ہم نے توڑ دیا الحمدللہ باقی رہا اس کا بی بی پاک کے متعلق یہ کہنا کہ یہ قیاس یہ قیاس قیاس ہوتا ہے اس کا چوتھا درجہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اشتہار جو ہے وہ قیاس کے مساوی نہیں ہے وہ نصبت خوش مطلق والے بیان کر دیے اور اور اس کا علمی حال یہ ہے ابو جال ہے نا اس کا نام ہے آمر بن ہیشام ہیشام کو پڑھ رہا ہے آمر بن ہشام کیا بات سفید داڑی شریف داڑھی ہو گئی سفید داڑھی ہو گئی اور اتنا پتہ نہیں ہے کہ لفظ شام ہے کہ ہشام ہش ہے پھر اگلا اعتراض کیا کہ اگر ہم اجتہاد کا دعویٰ کرتے ہیں بی بی پاک کے متعلق تو فیلو سپورٹ کس کو کرے گا یہ تو رفزیوں کو سپورٹ کرے گا کیا بات کیوں رفظیوں کو سپورٹ کرے گا کہ جب آپ کہیں گے کہ بی بی پاک نے اجتہاد کیا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ مجتہدہ تھی تو جو رافضی حضرات ہیں یہ انہی کا قول لیتے ہیں تو مجتہد کی اتباع کرنے والا جو ہے اس کو بھی گمراہ پھر نہیں کہہ سکتے پھاس غلط نہیں کہہ سکتے وہ صحیح ہو گئے میں اس میں پوچھتا ہوں بتاؤ تیری بات مان لی نہیں کہتے نہیں کہتے مجتہد نہیں کہتے بغیر اشتہاد کے بی بی پاک نے یہ کام کیا مطالبہ فرمایا بتا جو بی بی پاک نے بغیر اشتہاد کے یہ مطالبہ کیا ان کا یہ اقدام تیرے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے غلط ہے تو بی بی پاک کی طرف غلط کی نسبت کرتا ہے دوسروں کو تو کافر کہہ رہا ہے اگر صحیح ہے تو پھر صحیح میں رافضی اگر کہیں کہ ہم بھی بغیر اجتہاد مانیں ہم بھی صحیح کہتے ہیں بی بی پاک کے موقف کو آپ جواب دے کیا کرے گا رافضیوں کو تو پھر بھی تائید مل گئی فیلو تو ہو گیا سپورٹ ہو گئی دو لفظ انگلش کے جانے تھے بس یہی جانا تھا تم نے سمجھا بس اسی سے سارا کچھ ہو جائے گا اے فیلو اور سپورٹ تھے یہ فیلو سپورٹ نہیں چلتا یہ شریعت ہے ہاں تم انگلش کے لفظ بولتے ہو है? جو اپنی ماں کے ساتھ دلا کرتا ہے اس کے دو چار لفظ استعمال کرتے ہو اور تم پتہ نہیں کہاں پر پہنچ جاتے ہو جو ایسی باتوں پر فخر کرتا ہے وہ علم سے ہمیشہ معروم رہتا ہے عالم وہی ہے جس کو رسول پاک کی شریعت کی خدمت پر فخر ہو جو انگلش پر فخر کرتا ہے وہ علماء میں سے نہیں ہو سکتا اس کے اندر منافقت کا شعبہ ہے فخر کرو رسول اکرم کی غلامی پہ کرو اللہ فرماتا عزت علی اللہ جمیا ولی اللہ عزت و والے رسول ہی ولی المین اور یہ جتنا پروفیسر طبقہ اور یہ مغربی طبقہ ہے ان کو یہی بربادی لے ڈوبی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت جو ہے وہ ان القاب میں ہے جو منحوس القاب یورپ کی طرف سے آئے کسی کو ڈاکٹر کی پوشل دم لگ گئی کسی کو دکتور کی لگ گئی کسی کو سکالر کی لگ گئی کسی کو ماسٹر کی لگ گئی وہ کچھ تو حیا کرو یہ پوشل, یہ دم یہ پوشل جو ہے یہ تو ہندو کے ساتھ بھی لگتی ہے سکھ کے ساتھ بھی لگتی ہے کنجر کے ساتھ بھی لگتی ہے بغیرکوں کے ساتھ بھی لگتی ہے یہودی کے ساتھ بھی لگتی ہے چوڑے کے ساتھ بھی لگتی ہے ارے بے تمیز یہ کون سی تمیز والی بات ہے اور ہمارے جو ایسے القاب ہیں اسلام کے الحمدللہ وہ کسی فاسق کے ساتھ بھی نہیں لگ سکتے اسی وجہ سے حضور نے فرمایا لا تقول للمنافق یا مولانا فند یقن مولاکم فقد اصم ربم کسی منافق کو مولانا نہ کہو کتاب رضبی آئی پڑھ لیتے کتنے مقام پر اللہ حضرت نے یہ لکھا ہے فرما کسی منافق کو مولانا نہ کہو اگر وہ تمہارا مولا ہو گیا تو تم نے اپنے خدا کو ناراض کر دیا اسلام میں تمیز ہے اسلام سے باہر تمیز نہیں ہے اسلام نور ہے باقی طرف ظلمت ہے ظلمت میں تمیز نہیں ہوتی نور میں تمیز ہوتی ہے رو عالم ہونے کو تو میرے دوستو یہ چند باتیں چند باتیں ایسی تھیں جن پر مواخذہ اور گرفت کرنا اور تعاقب کرنا انتہائی ضروری تھا اور لوگوں کو خبردار کرنا انتہائی ضروری تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان اس کو سننے کے بعد وہ فرض سمجھے گا توبہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اب اس کا مبنا اور وجہ کیا ہے خدا جانے اناد ہے تعصب ہے حسد ہے یا جہالت ہے یہ خدا از بہتر ایک آخر میں اللہ اکبر و کبیرہ ایک عربی کا مقولہ ہے فرمین المتر کرش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا کس سے بھاگا فرم تحت میزاب اب عرفان شاہ کا حال دیکھنا ادھر کہہ رہا ہے کہ بی بی پاک کی طرف خطا کی نسبت کرنے والا کافر ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے اور حکم برابر رسول اکرم کے بتا دیا سارا پتا نہیں کیا کچھ اس نے کیا ایسے ہے اس کے کلام سے میں دکھاتا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ نبیوں کے دو دور ہوتے ہیں سب سوا لاکھ نبیوں کی بات کر رہا ہے نبیوں کے دو دور ہوتے ہیں ایک تعلیمی ایک تبلیغی تعلیمی کا مطلب یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اللہ تعالی ان کی تعلیم و تربیت فرما رہا ہوتا ہے ایک وہ دور ہے ایک ہے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا دور تو تبلیغی دور بعد میں ہوتا ہے اور تعلیمی دور پہلے ہوتا ہے کہتا ہے جتنی خطا وغیرہ کی باتیں غوا یہ خود اس کے لفظ ہیں غوا عصا وغیرہ کے لفظ استعمال کیے یہ جتنی ہے یہ جتنے الفاظ ہیں خطا وغیرہ کے یہ ہیں تعلیمی دور کے ساتھ متعلق یہ تعلیمی دور کے متعلق ہیں تبلیغی دور سے متعلق نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں تم نے تو صاف نبیوں کی طرف خطا وغیرہ غوایت معصیت کے الفاظ پڑھ کر نسبت کر دی لیکن فرق اتنا کیا کہ تم نے کہا اعلان نبوت سے پہلے ان کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کر سکتے ہیں تو مجھے بتا تو صحیح تم نے تو سوا لاکھ نبیوں کی طرف خطا وغیرہ ہر چیز کی نسبت کو جیز سمجھا یہ ہے تمہارے تعصب اور انعد کی نحوست جو تیرے اندر ایک پڑا ہوا تھا کہ میں میں میں اور خالق کا پتہ نہیں تھا کہ وہ میں کو کتنا ناپسند کرتا ہے یہ نظام اندھا ہے یہ قانون اندھا ہے یہ عوام اندھی ہے یہ لوگ اندھے ہیں تو بیٹھا ہوا ہے ورنہ یہ توہین رسالت کا کیس تم پر بنتا ہے اور پھر پھر جس چیز کو تو کہہ رہا ہے کہ امبیال اسلام کی طرف نسبت کی جو ہے وہ تعلیمی دور میں وہ کرنا جائز ہے اور جو کی گئی ہے وہ محمول ہی اس دور پر ہے تو یہ, یہ تیری بات اتنا ہی قابل گرفت پھر بنتی جتنا تو نے کسی اور کے بات کو قابل گرفت جانا یہ اتنا ہی قابل گرفت بنتی ہے لیکن کیا کریں نظام اندھا ہے انگریزی ہے نظام اندھا ہے انگریزی ہے لوگ اندھے ہیں ظلمت کا دائیں یورپ یونیورسٹی سے فیض یافتہ لوگ ہیں تو نور سے خالی ہیں شکر پڑو آزادی سے پھرتے ہو بھا ٹھیک ہے اگر اسلامی دور ہوتا تو تمہیں بتاتے تم نے کیا کہا ہے یہ لوگ سن لے سیدہ کی طرف جو خطا کی نسبت اشتہادی کی جائز نہیں سمجھتا تھا وہ سوال لاکھ نبیوں کی طرف چالیس سال تک نسبت کو جائز سمجھ رہا ہے ہر طرح کی نسبت کو غوا کے لفظ بھی بول رہا ہے جس کا مطلب مادہ کیا ہے روایت کا کماسیت ہے تو وہ کہتا ہے ان سب کی نسبت ہو سکتی ہے لیکن تعلیمی دور میں یہ کیا تماشا ہے انہیں الفاظ پر میں اختتام کرتا ہوں ہمارا کام تھا خبردار کرنا اللہ جلہ و قبول فرمائے